اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کے اتقاف بیٹھنے کا کیا حکم ہے میرے بھائی عورت بھی اتقاف بیٹھ سکتی ہے جیسا کہ بیان کر چکا ہوں کہ نبی سسم کی بیگمات اتکاف بیٹھتی رہیں آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے فوت ہو جانے کے بعد میں بھی لیکن عورت اتکاف تب بیٹھ سکتی ہے جب وہ دو چیزوں کا خیال رکھے نمبر ایک اپنے خاموں سے اجازت لے خامن کی اجازت کے بغیر عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی کیوں؟ اس اعتکاف بیٹھا جاتا ہے مسجد میں اور عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ خامن سے پوچھے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلے کوئی بھی مسلمان عورت اپنے خامن سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو اس لیے جو عورت اتقاف بیٹھنا چاہتی ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنے خامن سے اجازت لے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خامد نے اجازت دے دی یہ خاتون اتقاف بیٹھ گئی اب اگر خامن واپس بلائے اعتکاب ختم کرے تو کیا اس بات کی اجازت ہے میرے بھائی عورت کے اتقاف کی طرف دیکھا جائے گا اگر اس کا احتکاف وہ ہے جو واجب نہیں ہے کسی منت کا نتیجہ نہیں ہے کسی نظر کا نتیجہ نہیں ہے عام اعتکاف ہے تو چونکہ اعتقاف نفلی عبادت ہے واجب نہیں ہے تو خامد واپس بلانا چاہے تو ایسی خاتون کو واپس بلا سکتا ہے اور اگر نہ بلائے تو بہتر ہے نہ بلائے تو یہی بہتر ہے یہی افسل ہے اس کو عبادت کرنے دے لیکن اگر وہ بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے اور اگر خاتون کا اعتقاف واجب ہے اس نے منت مانی تھی میں دس دن اعتکاب بیٹھوں گی تو پھر ایسی خاتون کو اعتکاب سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ خامد سے پوچھ کر اتکاف بیٹھی ہے اور اس کا اعتکاف واجب ہے خامد کو چاہیے کہ اس کے احتکاب کا خیال رکھے اور اس کا احتکاب ختم کروانے کی کوشش نہ کرے دوسری وہ چیز میرے بھائی جس کا ہونا ضروری ہے عورت کے احتکاب کے لیے وہ کیا ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو پہلی شرط کیا تھی میرے بھائی خام سے اجازت لے اور دوسری شرط کیا ہے کہ کسی قسم کے فتنے کا خوف نہ ہو یعنی کہ اس کے اعتکاب بیٹھنے کی وجہ سے نہ مرد فتنے میں مبتلا ہو نہ خود وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو اگر مسجد ایسی ہے جس میں بندوبست نہیں کیا گیا بے پردگی ہے فتنہ ہے عورت بے پردہ رہتی ہے خوشبو لگاتی ہے تو پھر ایسی عورت کو اتقاف بیٹھنے سے روک دیا جائے گا اور اس کو مسجد میں پھر اتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے وہ اپنے گھر میں رہے اور گھر میں رہ کے جو اللہ کی عبادت کر سکتی ہے کرے کیا اتقاف کے لیے روزہ شرط ہے یعنی کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اتقاف بیٹھ سکتا ہے یا روزے کے بغیر اتقاف نہیں ہوگا میرے بھائی اس معاملے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا تصور روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے وہی اعتکاف قابل قبول اور موتبر مانا جائے گا جس میں اعتکاف بیٹھنے والا روزے کی حالت میں ہوگا اور دوسرے علماء کرام کہتے ہیں نہیں بھائی احتکاف مستقل عبادت ہے روزے مستقل عبادت ہیں دونوں کا آپس میں کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے وہ علماء کرام جو کہتے ہیں اعتک کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے ان کی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ میں نے زمانے جالیت میں نظر مانی تھی کہ مشر حرام میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا تو آپ نے کہا اپنی نظر کو پورا کرو میرے بھائی وہ ایک رات کے لیے اتکاف بیٹھے کیا رات کو روزہ رکھنا ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے بغیر بھی اتقاف کا تصور موجود ہے تو میرے بھائی یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ روزے کے بغیر اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان میں احتکاب بیٹھنے لگے آپ کے لیے جناب ایشا رضی اللہ عنہ نے خیمہ لگوا دیا جب دو خی... جب ج... اللہ کے رسول کا خیمہ لگا جناب عائشہ اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ اتکا بیٹھنا چاہتی ہوں آپ نے اجازت دے دی جناب عائشہ کا بھی خیمہ لگ گیا کتنے خیمے ہو گئے دو تیسرے نمبر پہ آپ کی ایک اور بیگم جناب حفصہ رضی اللہ عنہ نے بھی خیمہ لگا لیا چوتھے نمبر پہ آپ کی ایک اور بیگم جناب زینب بنت تج نے بھی خیمہ لگا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ کے اتکاف بیٹھنے کے لیے خیمہ میں داخل ہونے لگے دیکھا کئی خیمے لگے ہوئے ہیں آپ نے کہا یہ کیا بتایا گیا ایک خیمہ جناب ایشا کا ہے دوسرا جناب حفصہ کا ہے تیسرا جناب زینب بن تجاج کا ہے رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ شاطر آل ترتنا کیا تم نیکی لینا چاہتی ہو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے میں مبتلا ہو گئے کہ ان کا پروگرام اتنا عبادت کا نہیں ہے جتنا چکر ہے کس چیز کا غیرت کا جتنا چکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا یعنی کہ ہر بیوی چاہتی ہے میں خاون کے ساتھ بیٹھوں ہر بیوی چاہتی ہے مجھے اللہ کے رسول کا قرب مل جائے یعنی کہ اعتقاف کا ثواب کا جذبہ کم ہے یہ جذبہ زیادہ ہے یہ اندیشہ ہوا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنانچہ آپ نے کہا ماں انبی متکف میں احتکاف نہیں بیٹھوں گا اور آپ کا خیمہ جو ہے وہ وہاں سے ختم کر دیا گیا پھر آپ کی بیگمات نے بھی اپنے خیمے ختم کر لیے اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے اس کے بدلے میں شوال کے پہلے دس دنوں کا اعتقاف کیا شوال کے پہلے دس دنوں کا اتکاف کیا شوال کے پہلے دس دنوں میں, میں سے پہلا دن کون ہوتا ہے عید کا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعتقاف کیا تو اعتکاف کے پہلے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ روزوں کے بغیر بھی اتکاف ہو سکتا ہے اب کہنا یہ چاہتا ہوں اس گفتگو کا مقصد کیا ہے اس گفتگو سے آپ کو ملے گا کیا میرے گا یہ کہ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے وہ روزے نہیں رکھ رہا کیا وہ اتکاب بیٹھ سکتا ہے جی ہاں بیٹھ سکتا ہے ایک آدمی ایک بچہ ہے نابالغ ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا کیا اتکاب بیٹھ سکتا ہے جی ہاں بیٹھ سکتا ہے تو یہ مطلب ہے میرے بھائی کے روزوں کے بغیر بھی اتکاف ہو سکتا ہے اگرچہ مکمل اتکاف وہی ہوگا زیادہ ثواب تب ملے گا جب آپ روزے رکھ کے اتکاب بیٹھیں گے میرے بھائی اعتقاف کی حالت میں آپ کس وقت اعتقاف گاہ میں داخل ہوں گے کب اعتقاف سے باہر نکلیں گے ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتقاف بیٹھنا ہوتا تو میں خیمہ لگوا دیتی صبح کی نماز پڑھ کے آپ اپنے خیمے میں اعتقاف کے لیے داخل ہو جاتے صبح کی نماز کے بعد یہ کون سا دن ہوتا اکیسواں روزہ یہ کون سا دن ہوتا میرے بھائی ہو روزے کو آپ فدر کی نماز پڑھ کے اپنی اتقاف گاہ میں اتقاف کے خیمہ میں داخل ہو جاتے دوسرے علماء کرام کہنے لگے کہ اگر ہم اس حدیث کے اوپر چلیں گے تو پھر دس دن پورے نہیں ہوں گے کیونکہ اسلامی لحاظ سے رمضان کا جو دن ہے رات سمیت اس کی ابتدا مغرب سے ہوتی ہے فجر سے نہیں ہوتی تو پھر آدھا دن تو رہ گیا آدھی رات جو ہے وہ اتقاف میں آپ داخل نہیں ہوئے تو یہ ساڑھے نو دن کا اتقاف ہوا دس کا احتکاف نہ ہوا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دس دنوں کا اتکاف بیٹھا کرتے تھے تو دوسرے علماء کرام کہنے لگے اگر ایسا ہے تو ایسا کرے اتقاف کرنے والا وہ مغرب کی نماز مسجد میں آ کر پڑھے رات کو مسجد میں رہے اور صبح کی نماز کے بعد وہ اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائے تاکہ دس دن بھی پورے ہو جائیں اور آپ کی سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اعتقاف گاہ میں داخل ہوا کرتے تھے اور نکلیں گے کب جب چاند نظر آ جائے چاند کے نظر آنے کا اعلان ہو جائے تو اتقاف والا جو ہے اپنے اتکاف گاہ سے باہر آ سکتا ہے میرے بھائی احتکاف کس طرح باطل ہو جاتا ہے کس طرح ختم ہو جاتا ہے کون سے ایسے اعمال ہیں جن کا احتکاب اگر اعتکاف والے سے ہو جائے تو اس کا احتکاف ختم ہو جائے گا پہلے نمبر پہ میرے بھائی اگر اعتکاف والا متکف اپنی اعتقاف سے باہر نکلتا ہے کسی شریع عذر کے بغیر یا کسی ضروری حاجت کے بغیر تو اس کا احتکاف ختم ہو جائے گا شری ازر کیا ہوتا ہے ایک آدمی کو اوپر غسل واجب ہو چکا مقصد میں غسل کا بندوبست نہیں ہے تو جو قریبی جگہ اسے غسل کے لیے ملے گی وہاں جا کے غسل کرے گا تو اب یہ شری ضرورت کی وجہ سے باہر نکلا ہے شری ازر کی وجہ سے اس کا اعتقاف ٹھیک ہے یا مقصد میں کھانے کا بندوبست نہیں ہے گھر سے ایسا کوئی فرد نہیں ہے جو اس کو کھانا لا کے دے اور اس آدمی کو اجازت ہے کہ وہ مسجد سے نکلے اور کھانا کھا کر آئے جو قریبی جگہ اسے ملتی ہے اپنے گھر میں جانا چاہتا ہے گھر میں کھانا کھا کے آئے ایسے ہی حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے مسجد میں باتھ روم نہیں ہے تو قداع حاجت کے لیے جو جگہ اسے میسر ہے جتنی قریب ہے وہاں پہ چلا جائے اگر قریب والے گھروں میں سے کوئی بھی اس کو کسی سے امید نہیں ہے کہ اس کو وہ جگہ دے گا قضائے حاجت کے لیے تو پھر اپنے گھر جانا چاہے گھر میں جا سکتا ہے برحال یہ تب ہے جب شری یوزر ہو کدائی حاجت کھانا کھانا پانی پینا اور غسل واجب ہو چکا ہے وضو واجب ہو چکا ہے اور ان چیزوں کا مسجد میں بندوبست نہیں ہے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے ایسی کوئی اور ضرورت ہے کوئی اور ایسی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے ورنہ اس کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے بخاری شریف کی حدیث ہے ام المؤمنین ایشا رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کی حالت میں گھر میں اسی وقت داخل ہوتے جب کوئی ضرورت ہوتی کوئی حاجت ہوتی ایسی حاجت جس کے بغیر کوئی اور کوئی راستہ نہیں تھا کوئی اور چارہ کار نہیں تھا تب آپ گھر میں آیا کرتے تھے ورنہ اعتقاف کی حالت میں آپ گھر میں نہیں آیا کرتے تھے تو آپ کے ان الفاظ سے دو چیزیں معلوم ہوئی نمبر ایک آپ بلا ضرورت گھر میں نہیں آیا کرتے تھے نمبر دو جب ضرورت ہو تو گھر میں آ سکتے ہیں جب ضرورت ہو تو گھر میں آ سکتے ہیں بخاری شریف کی رعایت ہے میرے بھائی دوسری وہ چیز جس کی وجہ سے اتکاف ختم ہو جائے گا وہ بیگم سے جماع ہے بیگم سے امبسری ہے آپ وہ ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک, تبارک, تبارک فرماتے ہیں کہ جب تم مشرو میں اتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو تمہیں اپنی بیگمات سے ہم بسری کی اجازت نہیں ہے مباصرت کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی آدمی اتقاف کی حالت میں اپنی بیگم سے ہم بسری کرتا ہے تو اس کا احتکاب ختم ہو جائے گا اور اگر کوئی ہم بسری نہیں کرتا جمع نہیں کرتا لیکن مباشرت کرتا ہے بیگم سے ملتا ہے بیگم کو بوسا وغیرہ دیتا ہے اور انضار نہیں ہوتا منی نہیں نکلتی تو اس نے گناہ کیا ہے حرام کام کیا ہے لیکن اعتکاف ختم نہیں ہوگا اور اگر منی نکل آتی ہے تو پھر اس کا اتقاف ختم ہو چکا ہے اب وہ احتکاب سے باہر آ جائے اب اس کا اتقاف یہ ختم ہو گیا تو دو چیزیں ہیں جن سے اتقاف ختم ہوتا ہے نمبر ایک جماع ہم بسری اور اسی کا حصہ یہ ہے کہ جماع تو نہیں کیا لیکن مباحثرت کی ہے اور اس حد تک معاملہ پہنچ گیا ہے کہ منی نکل آئی ہے تو اس کا احتکاب ختم ہو گیا ہے اور دوسرا یہ کہ کسی شریع عذر یا کسی بنیادی ضرورت کے بغیر کسی بنیادی مجبوری کے بغیر وہ اعتکاف گاہ سے باہر آتا ہے تو تب بھی اس کا احتکاب ختم ہو چکا ہے